عبد المطلب عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا نہایت حسین و جمیل تھے شاعر کہتا ہے الحمد شعب الحمدل لذیقان جوزی یوزی ضیلام الکل قم البدری یعنی چودوی رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے حاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے میکہ بنی خزرج ہی میں مقیم رہیں جب عبد المطلف ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کے لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلف اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلف تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم تھے اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑھا ہوا تھا عبد المطلف کے مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند اور پرند تک بھی پہنچ گئی تھی اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور متعمت سما یعنی آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے غار ہرام میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی چاہے زمزم اور عبد المطلب کا خواب قبیلۂ جُرحم کا اصلی وطن یمن تھا مشیت ایزدی سے یمن میں قحط پڑا اس وجہ سے بنی جرحم معاش کی تلاش میں نکلے اتفاق سے اسنائے راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے اور پھر بعد چندے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد امالکا اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبوس ہوئے ایک سو تیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے وثال کے بعد حسب وسیعت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مقاصمت کی نوبت آئی بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل کو مکہ سے باہر کر دیا خود مکہ میں رہنے لگے اور اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی جرہم کا جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے زیادہ گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیر زمزم میں دفن کر گئے اور بیر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے مگر بیر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی مرور زمانہ سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلف کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے تو رویا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلف کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامت خواب میں بتلائے گئے چنانچہ عبد المطلف کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا اح پھر برہ بر کو کھودو میں نے دریافت کیا وماں برہ برّ, رہ بر رہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر فر مضنونہ کو کھو میں نے دریافت کیا ومل المنونہ مضنوع کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر فر طیبہ طیبہ کو خودو. میں نے کہا وما طیبہ طیبہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہے احفر زمزم زمزم کو کھو دو میں نے کہا وما زمزم زمزم کیا ہے اس نے جواب دیا لا تنظیف ابدن ولا تو ضم تسکل الاعظم یعنی وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے یعنی رویا صادقہ میں سے ہے عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے قریش نے کھودنے کی مخالفت کی مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پیروا نہیں کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کھودنا شروع کر دیا عبد المطلف کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے تین روز کے بعد ایک منظاہر ہوئی عبد المطلب نے فرد مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا ہادا طوا اسماعیل یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے چند حاصدوں نے یہ شرارت کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے جب صبح ہوتی تو عبد المطلیب ان کو درست کرتے بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی اس وقت ان کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو اللہی لا مختصین ولاکین ہی الشار بن ہل <حلن> یعنی اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا صرف پینے کی اجازت ہے صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعارث کرنا چھوڑ دیا کی نظر چاہے زمزم کے کھوتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا اس لیے منت مانی کہ اگر حق حکالہ مجھ کو دس بیٹے عطا فرمائے جو, جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور دس بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے یا عبد المطلب اوفی بے نظری کا لربی حاضل بعید یعنی اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی عبد المطلی خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر و خواب کی خبر دی سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا اوفی بے نظری کا بفعل ما الماشع یعنی آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں عبد المطلیب نے سب بیٹوں کے نام پر قرآ ڈالا اس نے اتفاق سے قرآن حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلیف سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی حضرت عبداللہ کی بہریں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ آپ دس اونٹوں اور عبداللہ میں قرآا ڈال کر دیکھیے اگر قرآا اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو دس اونٹ کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے اور اس وقت دس اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے قورا جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلا عبد المطلیف دس دس اونٹ زیادہ کر کے قور ڈالتے جاتے تھے مگر قور عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا یہاں تک کہ سو اونٹ پورے کر کے قورا ڈالا گیا تو قورا اونٹوں کے نام پر نکلا اس وقت عبد المطلیب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلیب نے وہ سو اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر کیے البدایہ بن ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار دس اونٹ تھی سب سے پہلے عبد المطرب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت سو اونٹ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا طبقات ابن سعد اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موصوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلات و تسلیم کو ابن الظبیح کہتے ہیں یعنی دو ذبیح کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک عربی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے خطاب کیا یبن ذبیحئین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ دو ذبیح کون ہیں تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم میں اخلاق کی ترغیب دیتے حقیر اور دنی امور سے روکتے عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم مثلاً بہن اور پھوپی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو منع کرتے شراب اور زینہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنا طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ان واقعات و حالات کے پڑھ لینے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر مکاری میں اخلاق اور محاسن آداب انوار و برکات اور خواری کے عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے خصوصاً عبد المطلب کے سوانے زندگی میں جا بجا رویہ صالحہ یعنی سچا خواب جو کہ نبوت کا مبدہ اور آغاز ہے نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو رویہ صالحہ اور الحامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی صحیح مسلم میں واصلہ بن عسقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کینانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کینانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا ابن سعد کی ایک مرسل روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشا اس بیان سے کسی قسم کا تفاقر مقصود نہیں بلکہ حقیقت حال کو واضح کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ ان کی منظرت اور مرتبہ سے واقف ہوں اور حق جل شانو ہوں کی ایک نعمت کی تحدیث اور اس کا اظہار مطلوب ہے کہ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک برگزیدہ اور پسندیدہ خاندان سے مبعوث فرمایا تفاکر اس کا نام ہے کہ اپنی بڑائی ہو اور دوسرے کی برائی اپنی تعظیم ہو اور دوسرے کی تزدیل اظہار حقیقت کا نام تفاکر نہیں اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیا پر اپنے کسی کمال کا اظہار بھی واجب اور لازم نہیں حتیٰ کہ ولی پر اپنی ولایت کا اعلان بھی ضروری نہیں اللہ یہ کہ کسی وقت کوئی دینی مصلیحت اس اعلان کے لیے داعی ہو بخلاف نبی کے کہ اس پر من جانب اللہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی طرح اپنے خدادات کمالات کا بھی اعلان کرے تاکہ امت اس کے مرتبہ سے واقف ہو اور ان کمالات سے مستفید ہو اور اس کی ذات ستودہ صفات میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہ ہو جو خدا نخواستہ کسی بدنصیب کے لیے تخریب ایمان کا باعث بنے اور تاکہ جس طرح سے اس کی نبوت و رسارت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح اس کو مصطفیٰ اور مشتبہ اور ہر حیثیت سے پسندیدہ اور بدگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لائیں اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے انا سید ولد آدم ولا فخر یعنی میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے ترجمہ اے رسول تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے اور اگر بالفرض تم ایسا نہ کرو تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا مقصد یہ ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کے لیے نبوت اور رسالت کی طرح اپنی سیادت کا اعلان کرتا ہوں ہاشا مباحات اور تفاخر مقصود نہیں ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا حکیم ترمیزی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا اس لیے جبریل نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص کر بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر چند وجوہ سے ایسا تفوق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور ہمسر نہ تھی حسب و نسب عربوں میں نصب دانی کا اس درجہ اہتمام تھا کہ انسانوں سے گزر کر گھوڑوں کے نصب نامے بھی یاد رکھے جاتے تھے یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ کون آزاد عورت کے بتن سے ہے اور کون باندی کے بتن سے ہے اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رزیلا کا جیسا کہ سلما بن اقوا رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے انبن الاقوا و یوم یوم ردعا یعنی میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج معلوم ہو جائے گا کہ کس نے خرہ یعنی آزاد اور شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے باندی کا شجاعت بہادری اور شجاعت کا یہ حال تھا کہ جس وقت سارا عالم کیسر و کسرا کا محکوم اور غلام بنا ہوا تھا عرب اس وقت باوجود اپنی بے سر و سامانی کے کسی کے محکوم نہ تھے جرت کا یہ حال تھا کہ عرب کا ایک ادنا فقیر بات کرتے وقت کسی بڑے بادشاہ سے بھی مرعوب نہ ہوتا تھا سخاوت و ایثار سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک مہمان کی خاطر سالم اونٹ ذبح کر ڈالتے تھے خود بھوکے رہنا گوارا مگر مہمان کا بھوکا رہنا ناممکن قوت حافظہ اور زکاوت عرب کے حافظہ اور زکاوت کا تو چار دانگے عالم میں ڈنکا ہے سو سو شہر کا قصیدہ ایک ہی مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا تھا غیرت و حمیت غیرت و حمیت کا یہ حال تھا کہ اپنی یا اپنے قبیلہ کی ادنا بے حرمتی پر جان و مال کو پانی کی طرح بہار ڈالتے تھے آپس کے جنگ و جدال اکثر و بیشتر اسی وجہ سے ہوتے تھے فصاحت و بلاغت فصاحت و بلاغت میں کوئی زبان عربی زبان کی پاؤں کا پتھر بھی نہیں بلکہ اول تو کسی زبان میں علم بلاغت پر مستقل کتابیں نہیں اور اگر کچھ ہیں تو وہ سب عربی زبان کی کتابوں سے ماخوذ اور مصروف ہیں دست قدرت نے ان کی جبلت اور فطرت میں یہ اخلاق و ملاقات اور یہ جواہر کمالات و ودیت رکھے تھے مگر جہل اور نادانی کی وجہ سے بے محل صرف ہو رہے تھے لیکن انہی اخلاق اور ملاقات کا جب تعلیم ربانی اور تلقین رحمانی سے رخ بدل دیا گیا تو یہی جاہل قوم جو عملاً درندوں سے بھی بدتر تھی وہ ملائکہ سے بھی افضل اور بہتر ہو گئی اور یہی قوم جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی جب راہ خدا میں جان بازی اور سرفروشی کے لیے کھڑی ہو گئی تو آسمان کے فرشتے سفید یا زرد یا سیاہ امام باندھ کر ان کی نصرت و اعانت اور ان کے دشمنوں سے جہاد و قتال کے لیے حاضر ہو گئے بہرحال عرب کے لوگ اگرچہ افعال و اعمال کے لحاظ سے فی اچھے نہ تھے مگر اخلاق اور ملاقات اور استعداد اور فطرت کے لحاظ سے نہایت پسندیدہ تھے اعمال کی اصلاح سہل ہے مگر اخلاق اور فطرت اور جبلت کا بدلنا ناممکن ہے اس لیے حق اللہ شانو نے اپنی نبوت اور رسالات کے لیے اس خاندان کو منتخب فرمایا تاکہ اس قوم سے جو نبی پیدا ہو وہ کامل الاخلاق سلیم الفطرت اور صحیح الجبلت ہو اس لیے کہ نبی کے لیے کامل الاخلاق ہونا ضروری و لازمی ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکے